بات نویہ کی شرح کا یہ کے سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے پیش کرنے والے ہمارے شیخ حبی اللہ صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ کے کی باتوں کو اور ان کی شرح کو دلجمی اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں کاپی اور قلم بھی ساتھ میں رکھیں کیونکہ شیخ کا جو انداز ہے درس و تدریس کا افام و تفین کا ہے لہذا قلم بھی ساتھ میں رکھیں اور معلومات کو نوٹ کرتے رہیں کیونکہ جو باتیں دفتر میں لکھ دی جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں اس سے انسان بات میں رجوع کر سکتا ہے تو وقت بہت کم ہے سوا چار سے سوا پانچ بجے تک شیخ کا درس ہوگا اور چونکہ شیخ جڑ گئے ہیں اس لیے میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے طرز کا آغاز فرمائے اللہ ابام شیخ کی عمر میں ان کے علم برکت فرمائے یہ ہمارا افتتاحی کلمات بھی ہیں ہمارے یہ اور اختتامی بھی ہیں کیونکہ جب شیخ کا طرز ختم ہوگا یہاں جبیل میں سعودی عرب میں نماز کا وقت ہو جائے گا اور اس وقت اختتامی کلمات کا موقع نہیں مل پاتا ہے لہذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ کرتا ہم کی شیخ اپنے درس کا آغاز اور ہم سب کو علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ان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 النوویہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور سب سے عظیم شاہ نعمت اللہ کا دین دین ہے اور اس دین کے سمجھنے کے دو مصدر ہیں بنیادی طور پر ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کے لیے احادیث کی کتب اور سلف کے فہم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے انہی احادیث کے مجموعوں میں سے ایک بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا مجموعہ امام انوبی رحمہ اللہ نے طالب علم کے لیے جو اپنی طلب علم کے بنیادی مرحلے میں ہے مرتب کیا ہے جس میں بیالیس حدیثیں ہیں لیکن یہ بیالیس حدیثیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں دین کی ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات بیان کی گئی ہے چاہے وہ کے باب سے ہو یا عبادات کے یا معاملات کے یا اخلاق کے یا اسلامی آداب میں سے کسی ادب کے سلسلے میں معاش کے اعتبار سے یا معاد کے اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے لہٰذا ان احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان میں موجود باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے بہت بڑی بڑی کتابیں حدیثوں کی ہیں ان کی شروعات اچھی چیز ہے لیکن اس سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ مختصرات کا مطالعہ کرے ان کو سیکھے سمجھے اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو یاد بھی کرے تو یہ طالب علم کے لیے ایک بہت ہی اہم ادب ہے کہ وہ چھوٹی کتابوں سے اپنی اپنے علم کے سفر کو شروع کریں پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 20 تک میں سمجھتا ہوں مکمل کیا تھا 21 تک آج کے درس میں ہم اسی سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 22 کا مطالعہ کریں گے جس میں فرائض کی کامل ادائیگی پر جنت کا وعدہ ہے آج کے اس درس میں ایک بہت بڑی حدیث اس کے بعد آنے والی ہے جس میں بہت ساری باتیں اور اللہ سے امید ہے کہ اس میں وقت میں وہ مکمل ہو جائے گی اس لیے کہ مواد بہت زیادہ اس میں ہے باتیں بہت زیادہ اس میں ہیں تو دو حدیثیں ہم کوشش کریں گے مکمل کرنے کی تو پہلی حدیث جو آج دیکھیں گے یہ ابو اللہ جابر ابن عبداللہ ردی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی عبداللہ جابر ابن اللہ الانساري رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم اراوه مسلم ابو عبد الله جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیں کہ اگر میں پانچ فرض نمازوں کا اہتمام کروں اذا صلی المکتوبات جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کروں وہ سن تو اور رمضان کے روزے بھی رکھوں وہ احل تلحل حرم اور حلال کو حلال مانو اور حرام کو حرام ولم أزد على ذلك ان اور اس سے زیادہ میں کچھ نہ کروں خل الجن تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا قال نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آئی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اس میں ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں حدیث میں جو ایک اہم بات بیان ہوئی ہے وہ حلال کا حلال ماننا اور حرام کا حرام اس سے پہلے دو باتیں اس سے देख بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے دو باتیں بیان کی گئیں اس آدمی نے آ پوچھا اس صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے کا شوق معلوم ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا شوق معلوم ہوتا ہے اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایسے اعمال پوچھتے تھے جن کے ذریعے وہ جنت میں جا سکے تو کہا سب سے پہلی بات کہ میں فرض نمازوں کا اہتمام کروں اور رمضان کے روزے رکھوں یہ تو وہی بنیادی دو باتیں کہ نماز اور روزے اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں کہ میں حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام اس سلسلے میں ابن رجب الرحم اللہ فرماتے ہیں وقت فس سالا بیگ تحلیل الحلال بے بعض اہل علم نے یہ سوال پیدا ہوتا کہ حلال کو حلال کروں اور حرام کو حرام تو اس کے معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی ہے کہ تحلیل حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھیں حلال کو حلال مانے وہ تحریم الحرام ہی بے اعتقاد حرمتی ہی اور تحریم حرام کا مطلب کیا ہے حرام کو حرام قرار دو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک کہ اس چیز کے جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی رکھے دل سے مانے کی وہ حرام ہے لیکن ساتھ ہی اس کے حرام چیز سے بچنے کا اہتمام بھی کرے صرف مان کے نہیں چلے گا حرام سے بچنا بھی پڑے گا حلال میں یہ قید نہیں ہے ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنی حلال چیزیں آپ سب کر جائیں سارے اعمال اور جتنی حلال چیزیں سب کھائیں پیے ضروری نہیں ہے کئی پھل دنیا میں ایسے جو آپ کو کھانے کا موقع نہیں آئے گا یا آپ کے سامنے لیکن آپ نہیں کھائیں گے تو حلال کو حلال دل سے مانیں اور حرام کو حرام دل سے مانے لیکن ساتھ ہی حرام سے بچنے کا بھی اہتمام کریں تو یہ دو چیزیں آ, نماز اور روزے کے بعد یہ بھی کرنی پڑیں گی اور ابن راجہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں وا بکل حالن فہذا حدیث يدل على ان من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنہ یہ حدیث کیا بتانا چاہتی ہے کہتے پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالی کی واجبات کا اہتمام کرے نماز فرض ہے روزے رمضان کے فرض ہیں فرائز کا اہتمام کرے نمبر 1 اس کے بعد دوسری چیزیں کیا رہ جاتی ہیں ممنوعات محرمات وہ محرمات کو حرام مانتے ہوئے ان سے بچے اور حلال کو حلال مانے سوال ہی پتہ حلال کو حلال ماننے کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر مردوں کا معاملہ دیکھیے بہت سارے ہمارے اپنے ملکوں میں ایک عورت کا مسجد نماز کے لیے جانا کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس کے لیے کراہت ہوتی ہے عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں ہاں درگاہ پہ جا سکتی ہیں لیکن مسجد نہیں جا سکتی ہیں تو بازاروں میں جا سکتی ہیں مسجد نہیں جا سکتی ہے تو بعض اوقات ایک حلال عورتوں کے لیے جائز چیز ہے لازم نہیں ہے جائز ہے لیکن مردوں کی غیرت بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو حلال کرنے میں اور اس کے قبول کرنے میں معنی ہو جاتی ہے جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہیں حلال مانے عورتوں کو دیکھیے دوسرے نکاح کے بارے میں دل میں کتنی کراہت ہوتی ہے میں یعنی ترغیب نہیں دے رہا ہوں دوسرے نکاح کی لیکن ایک حلال چیز ہے لیکن عورتیں اس کو گویا کہ حرام مانتی ہیں اس کو جرم مانتی ہیں اور بعض اوقات دل میں اسلام کے بارے میں بھی کراہت ہوتی کہ اللہ نے کیسے اس کو حلال کیا ہے رسول نے کیسے اس کو حلال قرار دیا تو دل حلال کو حلال مانے چاہے طبیعت پر کتنا بوجھ کیوں نہ ہو اور حرام کو حرام مانے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے صرف اجتناب کافی نہیں ہے. دل میں اس کی حرمت کا اعتقاد بھی ہو اور اس کے اجتناب میں مجبوری یا عدم یعنی اس کا وجود نہ ہو یعنی بھائی ہمارے سامنے تو گناہ ہے ہی نہیں تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں دل میں اس کو برا مانے چاہے وہ گناہ اس کے سامنے ہو نہ رہا ہو چاہے اس کا گناہ میں ارتکاب اس کا نہیں ہو رہا ہے لیکن دل میں اس گناہ کو برا سمجھے چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو رہا ہو مزید یہ کہ خود بھی بچے جیسے ایک آدمی ہے شراب سے بچتا ہے اس لیے بچتا ہے کہ شراب انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اب یہ بچنا دنیوی نقصان سے بچنے کے اعتبار سے ہے لیکن دوسرا آدمی شراب سے بچتا ہے اس لیے کہ وہ شراب اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے تو یہ آدمی دوسرے آدمی سے اول ہے اور بہتر ہے کیوں اس لیے کہ اس کا اجتناب اس کے اعتقاد کے ساتھ ہے اور اس کا سبب اللہ رب العالمین کا امر اور اس کی تحریم ہے اللہ کی منع کا یعنی وہ قبول کرتے ہوئے اس سے بچ رہا ہے تو اس کی نیت اور اس کی نیت میں فرق ہے تو اس اعتبار سے ایک انسان کا حرام کو حرام ماننا اور گناہوں سے بچنا حرام کی وجہ سے یہاں اگر زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے تو آدمی کا ہر عمل اس کے لیے خیر بن سکتا ہے اور وہ ہر چیز میں ثواب حاصل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ فہد الحدیف عن المحرمات دخل الجنت آدمی واجبات کا اہتمام کریں محرمات سے بچیں تو وہ جنت میں جائے گا یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں نماز روزہ ہے زکوۃ نہیں ہے زکات کیوں نہیں تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے وہ آدمی زکوۃ دینے والوں میں سے ہو لہذا بولنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر زکوات ہی نہ ہو تو اس کو زکوات نہیں بتائی گئی تو یہ بات بھی علماء نے کہی کہ اس پر زکوات نہ رہی ہو وہ غریب ہو اور اس اعتبار سے آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں بتائی پھر سوال ہوتا ہے کہ حج تو علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ حج نویں ہجری میں فرض ہوا ہے لہذا ممکن ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہو جب حج کی فرضیت ہی نہ آئی ہو لیکن بعض روایات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف واقعات میں آپ نے مختلف لوگوں کو الگ الگ, الگ اعتبار سے جواب دیا یا ممکن ہے کہ روات نے تصرف کیا ہو اس اعتبار سے ایک ہی واقعہ کو الگ الگ روات نے ذکر کیا آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ یہ دوسرے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ان اعرابیں جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ قال اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کا اہتمام کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں سوچی صحابہ عمل پوچھتے تھے آج مسلمان عمل سے فرار کر کے صرف دعاؤں پر یا وسیلوں پر اکتفا کرتا ہے اور اسی پر اعتماد کرتا ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے عمل بتائیے تاکہ عمل کے ذریعے جنت میں جاؤں معلوم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ جنت میں جانے کے لیے عمل لگتا ہے جنت میں جانے کے لیے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے جس میں ایمان خود شامل ہے ایمان بھی عمل ہے تو کہا کہ ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کو کر لوں تو جنت میں جاؤں کالا تا تشریق تشریح میں ہی آ رہا ہے تابود اللہ تشریق و بہ شعی وہ عمل کیا ہے کا نمبر ایک تو اللہ کی عبادت کریں اس طور پر کہ تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں نمبر ایک تو مسلط المکتوبہ اور تو فرض نماز ادا کرے اس کو قائم کرے اس کا اہتمام کرے وہ تو زکات اور جو زکوۃ تجھ پر فرض ہے اس کو تو ادا کرے وہ تسم اور تو روزے رکھے رمضان کے تو یہاں پر دیکھیے توحید کا اہتمام شرک سے بچتے ہوئے اور دو نماز کا اہتمام فرض تین زکوۃ مفروضہ اس کو ادا کیا جائے نمبر چار رمضان کے روزے حج کا جواب آپ پہلے سن چکے ہیں تو چار چیزیں یہاں پر اسلام کے ارکان بیان کیے پال ودی نفسیبی پچھلی حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ میں اس سے اگر یعنی زیادہ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کم کروں تو بھی کیا کم کر سکتا ہے فرض نمازوں میں سے کیا کم کر سکتا ہے روزوں میں سے اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے آپ نے آ جب یہ جواب دیا تو کہا ولدی اس آدمی نے کہا نفسی نفسیبی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان قسم کھا کے کہا عقید کے ساتھ یقین کے ساتھ لا شعی اللہ کی قسم میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں اپنے دل سے کچھ بھی روزے نہیں رکھے گا فرض کر کے اپنے اوپر اور اپنے دل سے نمازیں نہیں کھڑے گا اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے گا یعنی میں اس اعتبار سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا اپنے دل سے نمازوں میں سے کم کر دیئے دو چار نمازیں پڑھ لیں بس رمضان کی گنتی کے روزے رکھ دیے زکاعت میں سے کم دے دیا حساب ٹھیک نہیں کیا نہیں کم بھی نہیں کروں گا زیادہ بھی نہیں کروں گا بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ فرائض کا اہتمام کمال کے ساتھ کروں گا اس میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا اور اس سے زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھوں گا نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا گویا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے فلما ولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسر رہو رجول جنتی پلیم ور الاحدا جب آدمی پلٹ کے جانے لگا تو آپ نے کہا جو آدمی چاہتا ہے کہ جنتیوں میں سے کسی کو دیکھے دیکھو اس کو یہ آدمی ہے جو جنتی ہے یعنی وصف کے اعتبار سے یا ممکن ہے اللہ کی طرف سے آپ کو وہی ہوئی ہو کہ واقعی آدمی اس کا اہتمام کرے گا اور جائے گا جنت میں دونوں بھی باتیں ہیں صفت کے اعتبار سے یہ جنت میں جانے والے آدمی کی علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کمی زیادتی نہیں کرتا ہے جو کہ توں اس پہ عمل کرتا ہے اور فرائض کو کمال درجے میں ادا کیا جائے تو نوافل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آخرت میں نوافل کی ضرورت کب پیش آئے گی جب فرائض میں نقص ہو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ نوافل چھوڑ دیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر کمال درجے میں فراز کا اہتمام کر لے تو وہ نجات یافتہ ہے ہاں اگر اس کے فرائض میں کوتاہی ہے تو جیسا کہ حدیث میں آیا قیامت کے دین اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں اگر اس کے فرض میں کوتاہی ہو تو فرض کی کوتاہی نوافل سے پوری کی جائے گی تو جس کے فرائض کمزور ہیں وہ نوافل چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو بھی یاد رکھیں اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے سہی بخاری میں حدیث نمبر ایک پر یہ موجود ہے جو چاہے اس کو تحقیق کر سکتا ہے تو اس حدیث میں دو باتیں ملی زکات بھی اور اس حدیث میں ہم کو ملا توحید بھی اور تیسری چیز ملی کہ اس میں میں کم بھی نہیں کروں گا یعنی پچھلے حدیث میں صرف زیادتی کا ذکر تھا یہاں بتایا گیا کہ کم بھی نہیں کروں گا ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے یہ کہ اتنا کر لیا بس اس کے بعد ساری چیز جی غلط کام بھی کرے گا تو چلے گا نہیں بلکہ برائیوں سے بچنا چاہیے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتی ہے امر ابن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا رجلن الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول شاہد تو اللہ الہ الا اللہ ال کا رسول اللہ اس میں اور ایک زیاتہ ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اور دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں وصلیت الخمسہ اور پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں ادی تو مالی اور زکات اپنے مال کی زکات بھی دیتا ہوں وہ سوم تو اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں یا رکھوں اس معنی میں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و شہدا یوم القیامتی ہا قدا و آپ <اِسْبَعِيهِ> نے کہا کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ جو کمال درجے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا اس طرح اور آپ نے دو انگلیاں کھڑی کی اس طرح سے تو یعنی اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ان کے قریب قیامت کے دن ہوگا لیکن آپ نے اخیر میں کیا کہا آپ نے فرمایا ماں عالم اقوال شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بسلو کی نہ کرے معلوم ہوا کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے لیکن بعض ممنوعات کا ارتکاب کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ممکن ہے یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے آدمی نے سوچا کہ نماز تو پڑھ لیتا ہوں روزے رکھتا ہوں اب کیا کرنا ہے سیدھے جنت میں جائیں گے اور وہ فضیلت کی حدیثیں پڑھ لے جو نماز کے باب میں روزوں کے باب میں اگر کوئی مانے وہ کر لے ایسی چیز کرے جس سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے پھر سزا پوری کر کے جنت میں جائے کیونکہ توحید پر تھا تو جنت میں ضرور جائے گا لیکن ڈھرک نہیں جائے گا ممکن ہے روک لیا جائے ممکن ہے اللہ معاف بھی کر دے لیکن یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے تو یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اسی لیے امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ وہ ابن منبح سے کہا گیا اللہ صلا اللہ مفتاح الجن کیا اللہ الہ الا, اللہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے تو چابی ہے جاؤ جنت میں ہو گیا کام اور کیا چاہیے کہا کہ ہاں چابی ضرور ہے لیکن ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں اس کے دانت ہوتے ہیں چابی کے ایسی سیدھی فلاٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو گھمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو تالے میں جس کی وجہ سے تالا کھلتا ہے وہ انجیت بے مفتا ہے لہو اثنان فی حلق اللہ اگر تو ایسی چابی لے آئے جس کے دندانے ہیں تو تیرے لیے تالا کھلے گا اور اگر نہیں تو نہیں اشارہ انہوں نے اس طرف دیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں تم خالی تصدیق لے کر آو گے خالی تم یہ لے کر گے کہ گے الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں فرائض کا اہتمام نہ کرو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بنو محرمات کا ارتکاب کرو تو پھر جنت میں جانا جنت نہیں جاؤ گے جنت میں یہ اس اعتبار سے کہا کہ یعنی یہ مانے ہیں جنت میں جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی یعنی اعمال میں کوتاہی کرے وہ سرے سے جنت میں نہیں جائے گا کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ معنی نہیں ہے یہ عقیدہ خوارج کا ہے بولنے میں مراد یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے عقیدہ ضروری ہے وہاں اعمال بھی ضروری ہے اس حدیث اس قول کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الجناز میں ذکر کیا ہے تو یہ ہماری حدیث حدیث نمبر 22 ہوئی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں نمبر صحیح جا رہے ہیں اس کے بعد جو حدیث ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں اور اعمال کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو محرمات سے بچنا بھی ضروری ہے حرام چیزوں سے بچنا بھی ایک آدمی کے لیے ضروری ہے آئیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث جو اعمال اور زندگی میں ان کے اثرات تو یہ حدیث جو ہے یہ آنے والی حدیث جو ہے اعمال اور ان کے اثرات سے متعلق ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور اعمال کے ساتھ ساتھ فرائض کے اہتمام کے ساتھ محرمات سے بچنا بھی ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس کچھ چیزیں کر لی اور جنت میں چلا جاؤں گا نہیں خصوصاً حرام سے بچنا اور حرام کا حرام ماننا یہ بھی ضروری ہے آئیے حدیث نمبر 23 دیکھتے ہیں یہ بڑی حدیث ہے امید کرتا ہوں کہ وقت ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ اللہ ہم کو آگے دیکھنا پڑے گا بعض حدیث ایسی ہیں کہ جن کی تشریح سرسری طور پر اس کو کر کے گزر جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اصل مقصود صحیح فہم ہے۔ عن ابي مالك الحارف بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا 아니 او تملا ما بين السماوات والارض نور و صدر وج الخبا مسلم بہت پیاری حدیث ہے اور اس حدیث کے بارے میں شیخ عبد المحسن الباد حفظ اللہ جو ابھی مدینہ میں ہے فرماتے ہیں عظیم. ایک عظیم الشان حدیث ہے من احادیف من احادیف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ جواب الکلیم میں سے ہے ان احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جواب الکلیم دیا گیا ہے جامع بات کرنے کی صلاحیت کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی جام بات ایک دم کمپریہ بات ایک دم ایسی بات کرنے کی صلاحیت مجھ کو دی گئی یہ ایسی احادیث میں جن میں بہت تھوڑے الفاظ ہے لیکن بہت بڑی باتیں ہیں کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کی صلاح کرنا چاہتا ہے اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے بہت سارا حصہ اس کی زندگی کا صحیح ہو جائے گا تو یہ جوام القلم میں سے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہے اور کیا ہے ابو مالک الاشعری ردی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شطر ایمان اس حدیث میں کل ملا کے آٹھ یا سات کلمات ہیں آٹھ کلمات ہیں اس میں اگر ذکر دونوں جوڑ دیں تو ساتھ ہو جائیں گے نمبر ایک اب تو ارشتر پاکی آدھا ایمان ہے نمبر ایک نمبر دو الحمد المیزان حمد ترازو کو بھر دیتی ہے پور کر دیتی ہے وہ سبحان اللہ وحمد اللہ تم او لو ما بین سماواتی ولا اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں کلمات بھر دیتے ہیں یا یہ بات یہ پورا کلمہ بھر دیتا ہے کیا آسمان و زمین کے بیچ کی ساری جگہ کو سلاۃ نور نماز نور ہے وہ صد تو برہان صدقہ دلیل ہے صبر صبر روشنی ہے ولقرآنک قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے کل الناس یق ہر شخص صبح سویرے نکلتا ہے کوشش کرتا ہے پبافا ہو اور اپنی اپنی ذات کو اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے او تو پھر اپنے آپ کو بیچ کر وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے برباد کر دیتا ہے یہ مسلم کی حدیث ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے آئیے اس کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں واقعی اس حدیث کا حق ہے کہ اس کو اچھے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ابرشتر ایمان باقی آدھا ایمان ہے کیا معنی ہے شطر کے معنی عربی زبان میں آدھا ہوتے ہیں لیکن آدھا اس نصف کے لیکن آدھا اس اعتبار سے نہیں کہ آپ بالکل جو ہے چھ کو تین اور تین کر دیں دو کو چار کو دو اور دو کر دیں اس طرح سے ضروری نہیں ہے بلکہ کسی چیز کے دو حصے اس کے ضمن میں آتے ہوں تو ہر حصے کو آدھا کہا جاتا ہے تو ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تحته نصف وہ چیز جس کے شعیم کا دو چیزیں آتی ہوں تو اس میں سے ہر ایک کو آدھا کہا جاتا ہے ہر چیز کے اندر اگر دو چیزیں آتی ہوں کسی چیز کے دو حصے ہوں تو ہر ایک کو آدھا کہا جاتا ہے چاہے چھوٹا بڑا ہو مثال کے طور پر کہتے ہیں وہ ذکر کرا احدا امام الخطابی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے بِقَوْلِ الْعَرَبِ نِسْفُ سَفَرٌ وَنِسْفُهُ <حَضَرٌ> کہتے ہیں خطابی نے کہا اس کے لیے مثال پیش کی کہ عرب عام طور سے کہتے ہیں سال کے یعنی آدھا سال سفر ہوتا ہے اور آدھا سال حضر ہوتا ہے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ بالکل سال کے دو حصے ہوں اور آدھا سال آدمی سفر میں رہتا اور آدھا مقام پہ رہتا ہو کہتے ہیں دو چیزیں ہیں یا تو آدمی سفر میں ہوتا ہے یا پھر ہدر میں ہوتا ہے تو سال کا آدھا سفر ہے اور آدھا یہ ہدر ہے اس اعتبار سے کسی چیز کے ذمن میں دو باتیں آتی ہوں تو ہر ایک کو کیا کہتے ہیں نصف کہتے ہیں اس اعتبار سے پاکی آدھا ایمان ہے تو ایمان کا ایک حصہ پاکی ہے ایمان کے دو حصوں میں سے ایمان کے دو حصے ہیں ایمان میں دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز پاکی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کہ اس سے مراد کیا ہے آپ کو تاج علما نے بہت ساری چیزیں اس کے زمن میں کہی ہیں جن میں سے جو بہت کم باتیں جو عام طور سے معروف ہیں اہل علم کے درمیان وہ ذکر کروں گا ورنہ تفصیل اور بھی زیادہ علماء نے ذکر کی اس کہا ہے کہ بہت سارے اقوال اس میں تہور سے مراد کیا ہے اور شطر ایمان کا کیا مطلب ہے ایمان کا آدھا طور کیسے ہوا اور تہور کیا ہے یہاں پر اس کے تین معنی بیان کیے گئے عام طور سے سب سے پہلی چیز تر کے محرمات حرام کو چھوڑ دینا یہ تہور ہے پاکی سے مراد یہاں پر اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے گندگی برائی اور گناہ ان کو چھوڑ دینا پاکی ہے شیخ محمد ابن عثیمین کہتے ہیں قول ای ہو شطر شتر المان ائی نصف تہور ایمان کا آدھا ہے شطر ہے کمراد نصف ہے ودالی کا ان المان کما یا تخلیت و تحلیتن کہتے وہ اسی اعتبار سے کہ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان دو چیزیں ہیں تہلیہ تخلیہ اور تہلیہ اپنے آپ کو برائی سے گندگی سے خالی کرنا اور اپنے آپ کو بھلائی سے مزین کرنا ایمان دو چیزوں کا نام ہے ایک تو نجاست کو اپنے اندر سے نکالنا اور دوسرا زینت کو اختیار کرنا ایمان دو چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دو چیزیں گندگی سے نکلنا اور خیر اپنانا ایمان کے دو حصے ہیں ان میں سے آدھا کیا ہوا گندگی سے نکلنا تو تہوری ہے کہتے کہتے کہ تخلیہ اپنے آپ کو گندگی سے خالی کر لینا نجات پانا یہ تہور ہے اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام کرنا فرما برداری کرنا اللہ کے احکام کی یہ تہلیہ ہے یہ زینت ہے ان دونوں چیزوں کو مل کے ایمان بنتا ہے کہتے ایم ایم کہ ایمان کا آدھا ہونا تہور اس اعتبار سے ہے کہ ایمان یا تو کچھ کرنا ہے یا پھر کچھ چھوڑنے کا نام ہے ایمان دو چیزوں کا نام ہے آدمی کچھ کریں اور کچھ نہ کریں ان دونوں کو جوڑنا اس سے ایمان بنتا ہے کلیمے میں بھی آپ دیکھیے ولف ایجاد اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ برائیوں کا چھوڑ دینا یہ تطہر ہے یہ تہور ہے یہ پاکیزگی ہے اور فعل کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے بلفی تو اس اعتبار سے یہاں پر محرمات کو چھوڑنا یہ تہور ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی حرام کو چھوڑ دے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا وسیع بک فطاہر دیکھیے تہور کا لفظ حرام سے بچنے کے لیے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے وفیا بک فتح اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے پتا رحم اللہ فرماتے ہیں قول ہو یقول بک من المعاصی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیجیے تو یہاں پر گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کیا لفظ ہے قرآن میں تطہر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا تو حرام چھوڑنے کو بھی تہور یا تطہور کہا جاتا ہے تو یہ امام اتبری نے اپنی تفصیل میں ذکر کیا سند اس کی حسن ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ من مفسرین امین افی امام بیدم بدم سارے یعنی جمہور مفسرین جمہور مفسرین سلف میں سے اور ان کے بعد جو بھی آئے ہیں کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے اعلیٰ المراد اب سیاب القلب کہتے ہیں یہاں پر لباس سے مراد سیاب اپنے کپڑوں کو پاک رکھی کہتے ہیں کپڑوں سے مراد یہاں کیا ہے آدمی کا دل ہے کہ دل کو پاک کیجیے کپڑوں کو پاک کی سے مراد دل کو پاک کرو المراد تہارت اصلاح والاخلاق۔ اور کہتے ہیں یہاں پر تہارت سے مراد ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے یعنی اصلاح کریں بگاڑ کو دور کریں اس سے حرام چیزوں کو نکالے اپنے اعمال میں سے اپنے اخلاق میں سے حرام کاموں کو نکالے تو اگاط الفان میں یہ ابن قیم نے بات کہی ہے تو پہلی چیز معلوم ہوئی کہ پاکی آدھا ایمان ہے یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے پاک کر لینا ایمان کا ایک حصہ ہے خالی تصدیق کر کے نہیں چلے گا حرام سے بھی بچنا پڑے گا یہ مانا اس کے لئے. دوسرا مانا ہے کہ حرام کاموں میں سے سب سے زیادہ حرام کام کیا ہے شرک ایک مانا یہ بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کیا جائے یہ آدھا ایمان ہے اور آدھا کیا ہے اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی ان کو مانے تو یہاں پر کہتے ہیں شیخ و رحم اللہ فرماتے ہیں فقول قیلا فی مانا ہوں انل اشفاق کہتے ہیں کہ ایمان کا آدھا پاکیزگی ہے اسے مراد کیا ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے خالی کر دینا اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا یہاں یہ مراد ہے لیکن شرک اب اللہ ہی نجاز اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا نجاست ہے اس نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے کیوں کم قال کم قال اللہ تعالیٰ ان نم المشرق نہ جسن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرقین نجس ہیں, ناپاک ہیں. پی کونسی ہے ناپاک ہے ناپاکی کون سی ہے حصہ نہیں بلکہ یہ ناپاکی معنوی ہے کون سی ناپاکی ہے یہ شرک کی ناپاکی شرک کی گندگی ہے اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے تو ایمان کا ایک حصہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا اپنے اپنے عقیدے کو پاک کر لینا جیسے آپ دیکھیں کوئی آدمی کہ اللہ ہے میں مانتا ہوں ہاں اللہ ہے کیا یہ ایمان ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے, اللہ ہی حقیقی معبود ہے اللہ کی طرح کوئی نہیں نہ رب اللہ کے سوا نہ معبود اللہ کے سوا نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اللہ کی اسماء میں کوئی شریک نہیں اس کا جب تک کہ وہ شرک سے اپنے ایمان کو پاک نہ کرے اللہ کا اقرار اس کے کام نہیں آئے گا تو ایک تو اللہ کے بارے میں اقرار ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کا انکار اس میں ہونا چاہیے وَمَا يَكْفُر اللہ نے کہا جو تاغت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے فقد استم سا قبل اس ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے تو ایمان میں اس بات اور نفی دونوں ہیں تو اس میں ایمان کا آدھا نفی ہے ایمان کا آدھا تہارت ہے اور دوسرا اسبات ہے اقرار ہے تو کہتے كَانَ کہتے اس لیے ایمان کا آدھا ہے کہ انسان کو انکار بھی کرنا پڑے گا شرکیات کو چھوڑنا بھی پڑے گا تب جا کے ایمان پورا ہوگا صحیح ہوگا اس کا خالی ماننے سے نہیں چلے گا انکار بھی کرنا پڑے گا تیسرا معنی کے اعتبار سے علماء نے کہا تیسرا معنی یہ کہ یہاں مراد وزو ہے یہاں تہارت سے مراد کیا ہے وزو ہے اب تہور وزو کو بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں لفظ آتا ہے مفتاح صلاحی نماز کی چابی طہور ہے یعنی وضو ہے تو یہ معنی بھی اس کے ہیں جو کہ یعنی شامل ہے کہتے ہیں شیخمین رحم اللہ فرماتے ہیں قیلا انہور شطر شان کہتے ہیں ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے وزو کرنا یہ ایمان کا آدھا ہے اس لیے کہتے ان سلاط ایمان اس لیے کہ نماز خود ایمان ہے نماز ایمان ہے ولام اللہ بور اور نماز پاکیزگی کے بغیر وزور کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں اللہ کے نلمان پچھلا جو معنی میں بیان کیا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ عام ہے یعنی اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑنا اللہ کی اس میں شرک بھی آئے گا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا اور نجازتوں سے پاک ہونا بھی آتا ہے صرف وزو نہیں غزل بھی تو کرنا پڑے گا اگر نجازت ہے دھونا بھی پڑے گا نجازت ہے اور اگر یعنی ہدف ہے آدمی یعنی احترام ہوا ہو یا جمع ہو تو اس کو حوصل بھی کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں یہ تور سب اس میں پاکیز ہے اللہ کی ممنوعات سے بچنا یہ عام مانا ہے تو نماز کے معنی بھی اس میں نماز کا آدھا ہے یہ بھی مانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز ایمان ہے کس نے بتایا اور آنے کریم میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ایمان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا امام البخاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس سے مراد کیا ہے یعنی تک تمہاری وہ نماز جو تم نے پڑھی بیت المقدس کی طرف تو قرآن کریم یہاں ایمان جو کہا گیا ہے اس ایمان سے مراد برائے آزم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے کہ اس ایمان سے مراد نماز ہے اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی طرف تم نے پڑھی ہے اب بلا بدل گیا سوال پوچھا لوگوں نے پچھلی نمازوں کا کیا جو پچھلے قبلے کی طرف تھیں اللہ نے کہا اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا مراد یہاں پر ایمان سے نماز ہے نماز ایمان ہے تو یہاں پر مراد پھر کیا ہے شطر ال یعنی الودو شطر شطرسل وزو آدھی نماز ہے نماز کا آدھا ایک حصہ تو نماز پڑھنا ہے دوسرا حصہ پاک ہونا ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی حدیثوں میں بھی لفظ آیا ہے جیسے ترمیزی کی حدیث میں آپ نے فرمایا الوضوء او شطران وضوء ایمان کا آدھا ہے یا اسی طرح سے احبان کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا اس با شطر اشترال کامل وضوء کرنا آدھا ایمان ہے آدھا ایمان سے مراد آدھی نماز ہے کیونکہ ایمان نماز کو کہا جاتا ہے تو یہ تین باتیں ہوئیں پاکیز آدھا ایمان ہے شام المانہ اس میں کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک تو ایک آدمی کرنے کے کام کریں اور دوسرا نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرے بچائے ان دونوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کو ماننا رب ماننا اللہ کو معبود ماننا اللہ رب العالمین کو سارے اسماء و صفات کا اقرار کرنا یہ بھی آتا ہے اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا اللہ کے عصم و صفات میں شرک نہیں کرنا پھر اللہ کے حکموں کو ماننا فرائض کا اہتمام کرنا پھر محرمات سے بچنا تو یہ ساری چیزیں آتی پاک صاف رہنا بھی عوامر میں آتا ہے نجاست سے پاک ہونا بھی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا میں آتا ہے کہ آپ میں پیش پیشاب کے خطروں سے بچے سب اس میں آ جاتا ہے تو ایک عام مانا ہے اور ایک خاص معنی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہے. تو یہ یہ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے علما کہ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اقیلے کو شرک سے پاک کرے اور اللہ رب العالمی کی ذات و صفات کا اقرار کرے اس کے و صفات کا اقرار کرے اس کو رب مانے اپنا اپنا معبود مانے اللہ کے حکموں کو مانے اللہ کے منع کی چیزوں سے بچے یہ ساری چیزیں جب آدمی کرتا ہے نماز کا خاص طور طور سے اہتمام کرے پاکی کا خاص طور سے اہتمام کرے تو یہ چیزیں جب کرتا ہے تو آدمی یعنی اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے یہاں سے پاکی سے شروع ہوتی ہے آدمی شرک کا انکار کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے جب تک کہ پاک نہ ہو سارے جھوٹے معبودوں سے وہ اللہ کا اقرار نفع نہیں دیتا ہے پھر اس کے بعد خیر شروع ہوتی ہے تو یہ پہلی بات حبیث میں آئی نمبر دو کیا ہے الحمد للہ و سبحان الله والحمد لله تملا ان او تملا ما بين السماوات والارض الحمدللہ ترازو کو بھر دیتی ہے فل ہو جاتا ترازو سے پر ہو جاتا ہے اس کے پرلے میں ڈال دیا جائے ترازو میں تو پورا بھر جاتا ہے اللہ کی حمد سے حمد اتنی بڑی چیز ہے اور وہ سبحان الله والحمد لله اور یہ جو کلمہ ہے یہ اسمان اور زمین اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ثواب کو دیکھا جائے تو یہ کلمہ آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دے گا اتنا بڑا کلمہ ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے کئی طرق ہیں اور ان میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جو حدیث کے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کے ہیں لیکن مختلف کتب میں اس میں کئی الفاظ ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے اس لیے کہ صحیح معنی سمجھنے کے لیے مختلف طرق کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے مستخرج ابو اوانا میں اور اسی طرح سے نسری اور ابن ماجہ میں بھی یہ الفاظ ہیں وہ تصبیح ہو وہ تقبیر حمد کا ذکر نہیں ہے اس میں پہلا جملہ حمد کے بارے میں تھا حمد اللہ کی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے ترازو بھر جاتی ہے کون سی ترازو جس میں نیکیاں انسان کی قیامت کے دن تولی جائیں گی تو اتنی بڑی چیز ہے حمد کہ ترازو بھر جائے اس سے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اور کلیمات تین ہیں سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار کلمات ہیں تو مختلف طرق کو ملانے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلا جملہ حمد کے بارے میں ہے اور بقیہ جو جملہ ہے دوسرا آسمان و زمین والی بات جو ہے یہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے اور اگر سبحان اللہ الحمد ایک قدمی کے طور پر جوڑ دیا جائے اور اس کو زمین آسمان کے بارے میں کہا جائے تو اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے جیسے نصی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حمد سے میزان بھر جاتی ہے اور اس کے بعد کہا اور تصویر اور تقویر کا حال یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی ہے تص... سو... الحمد کیا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تصویر کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اللہ اکبر کے تقبیر کے معنی کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے مسد احمد کے الفاظ کیا ہے سبحان اللہ و اللہ اکبر ولا إِلَّ اللہ اکبر یہ دو جملے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اور لا اللہ اللہ اللہ اکبر یہ جو دو کلیمات ہیں دو جملے ہیں کہا کہ تم ل مابئی ن والارض آسمان و زمین کی ساری جگہ کوئی بھر دیتے ہیں اسے سب صحیح روایتیں ہیں تو یہ مسد احمد کی روایت ہے جس میں یہاں حمد کا ذکر نہیں آ رہا ہے آسمان و زمین کے لیے یہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات آ رہے ہیں تنویزی کی حدیث میں اور بھی زیادہ وضاحت ہے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح آدھا میزان ہے اور حمد جو اللہ کی ہے یہ پورا میزان ہے میزان بھر کے اس کا ثواب ہے اتنا بڑا ہے وہ اور تسبیح یہ آدھا میزان ہے ما بین السماء والارض اور تقبیر آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دیتی ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اگرچہ شیخ نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن آ صحیح آ ضعیف الترغیب نے کہا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کو ہم حسن لغیر ہی کریں ریف الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث نمبر نو پر انہوں نے شیخ البانی نے بات کہی ہے اور ابن رجب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویح بڑی چیز ہے یا حمد ابن ر... یعنی ایسا کیوں کہ یہ تحمید کے بارے میں حمد کے بارے میں کہا گیا میزان بھر جاتی ہے لیکن تصبیح کے بارے میں وہ بات نہیں آئی اس کے بارے میں آسمان و زمین کی بات آئی تو کیا تصبیح بڑا ہے ذکر سبحان اللہ یا حمد اللہ کی بڑی چیز ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں ف تصبیح ہو دو ن کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا فضیلت کے اعتبار سے الحمد سے کم ہے دونوں اپنی جگہ ہے دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی حمد یہ اونچی چیز ہے اللہ کے پاک ہونے کے ذکر سے روپاچہ کس سے شروع ہوتی ہے الحمد سب سے بڑی اللہ کا یعنی بہترین اللہ کی تعریف اس میں ہے وہ حمد سے شروع ہوتی ہے کہا کہ وہ سب ابالکا اسبات اللہ یعنی سبب اس کا یہ ہے کہ حمد میں ساری خوبیاں اللہ کے لیے خاص کرنے کی بات ہے اس میں اثبات بات ہے اس چیز کا ذلك و صفات الکمالی و نعوت الجلالی کو تو اس میں حمد میں اللہ کی سارے کمالات اور اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں جو ایسی صفات ہیں جو جلال والی ہیں سب جاتی ہیں وہ تصبیح ہوا تنظیح تنظیح عن یعنی نقاصی ولافاظ لیکن تصبیح میں کیا ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے تو اوب سے اللہ کی نفی ہے برائیوں سے اللہ کے لیے برائیوں کا انکار ہے اوب کا انکار ہے کہتے ول اس بات ہو اکمل منسل بھی کہتے لیکن اللہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کے برا نہ ہونے کے ذکر سے بڑھ کے ہے کسی کو آپ یعنی کہیں تو جھوٹا نہیں ہے تو دھوکے باز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کی برائیوں کا انکار کریں اس سے بڑھ کے ہوگا تو ایماندار ہے اندر یہ خوبی تیرے اندر یہ خوبی یہ زیادہ بڑی تعریف ہوتی ہے صرف عیوب کا انکار کر دینا مجرد اس میں برائیاں نہیں ہیں لیکن بھلائیاں بھی ہیں کہ نہیں اس کے اس کی بھلائیوں کا ذکر کرنا خوبیوں کا ذکر کرنا یہ زیادہ اونچی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ بڑھ کے ہیں تصویر سے اگرچہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور دونوں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کامل حمد ہو جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے یعنی سبحان اللہ وبیحمد ہی سبحان اللہ العظیم یہ جو کلمات ہیں یہ بہت عظیم و شان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تو یہ جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب نے کہی ہے آسمان و زمین کے بھرنے کا مطلب کیا ہے مراد یہ ہے کہ اگر یعنی یہ سارا ثواب اگر جسم ہوتا کوئی چیز ہوتی ٹینجیبل چیزیں ہوتی تو اگر ان کو بھر دیا جائے آسمان و زمین کے درمیان تو ساری جگہ بھر جائے گی اتنا بڑا ثواب اس کا ہے دن بھر میں آدمی کیا نہیں باتیں کرتا اور فول بکتا رہتا ہے کیا نہیں پڑھتا واٹس ایپ سے لے کے ساری دنیا کے خرافات میں لگا رہتا ہے صبح شام نیوز میں پڑا رہتا ہے اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے اور دل کے احساس کے ساتھ شعور کے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہی اللہ کی پاکی اور اس کے ہم کے کلمات کہے اللہ کی تکبیر کہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ بھر جائے اتنا ثواب حق ادا کرے اس کا جیسا پڑے گا ویسا ملے گا تو یہ اپنی وقت کو صحیح استعمال کرے اس کے ثواب کو جانے چلتے پھرتے میں آدمی کتنا ذکر کر سکتا یہ نہیں کرتا تو یہ یہ اہتمام کرے یہاں ایک اور سوال ہے کہ یعنی کیا حمد میں اب لا الہ الا اللہ تو اتنی عظیم الشان چیز ہے کیا حمد سے اس کا مقابلہ ہے علماء نے کہا حمد میں وہ بھی آ جاتا اللہ تعالی کی حمد میں کہ اللہ کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں وہ رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے یہ بھی حمد میں آ جاتا ہے کہ وہ سب سے نرالا ہے سب سے آلہ ہے سب سے اونچا ہے یہ اللہ کی حمد ہی میں آتا ہے وہ مابود برحق ہے یہ بھی اللہ کی تاریخ میں آتا ہے تو ساری خوبیاں اللہ کی اعلی صفات اعلی اساف یہ اس سارے کے سارے اللہ کی حمد میں آ جاتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے تو یہ بات اس ذکر کے تعلق سے آئی پہلی چیز تہارت عقیدے میں اور عمل میں پاکیزگی کے اعتبار سے اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کی یاد ہم کو سدھرنا ہے تو ہم کو یہ چیزیں کرنی چاہیے اگر ہم کو صحیح انسان بننا ہے شارٹ کٹ فارمولہ اس میں ہم کو دیا جا رہا ہے یاد رکھیں اس حدیث کو تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا بنے وہ اللہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے حت کہ نماز کا مقصود بھی ذکر ہے واقع صلاح تعلی نماز قائم کر میری یاد کے لیے اللہ کو بھولنا سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے قلب کے لیے موت ہے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے محروم ہونا اب میں بھی بیان کیا گیا کہ جو ذکر کرتا ذکر نہیں کرتا زندہ مردہ کی طرح ہے وہ گھر مردار قبرستان طرح ہے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے اللہ کی یاد زندگی میں آئے اصلاح کے لیے ضروری ہے تہارت کے بعد اللہ کا ذکر اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تین نور بیان کیے گئے ہیں نور کی تین قسموں کا ذکر ہے بہت پیاری حدیث ہے بلا شبہ کئی علماء نے بات کہی ہے شیخ صالح شیخ نے بھی کہا کہ یہ حدیث یعنی جوام میں سے ہے وہ سلاۃ و نور وسعدہ قطب رحان و صبر تین چیزیں نماز نور ہے صدقہ برہان ہے اور صبر روشنی ہے ان تین چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے نماز صدقہ اور صبر آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل ابن راجبرحیح اللہ فرماتے ہیں فہاد انواط من المالی من العمالی انوار کو لوہا <كُلُّهَا> کہ یہ جو تین عمل ہیں تینوں کے تینوں تینوں کے تینوں نور ہیں نور کی تین قسمیں لاکن ہا ماخت من انور مَا ہاں کہتے لیکن ان میں سے ہر ایک جو ہے نور کی ایک خاص قسم کا حامل ہے نماز صدقہ اور صبر نور کی تین مختلف قسموں کے حامل ہیں تینوں الگ الگ قسمیں نور کی آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے نمبر ایک وہ سلا نور نماز نور ہے نماز, نماز نور ہے علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز آخرت میں نور کے پانے کا ذریعہ ہے ایک معنی اس کی یہ ہے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمی الی المساجدی بِن نورِ تامِ یوم القیامہ امام ابو دعود و تندیدی نے اس کو روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری سنا دو یعنی جو لوگ اندھیروں میں یہ منافقین پہ بھاری ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور اس وقت میں اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت میں ایک آدمی نماز کے لیے جائے مسجدوں کی طرف یہ کیا ہے یہ ایسے آدمی کو بتا دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے نور عطا کیا جائے گا منافقین کو پرات پہ نور نہیں ملے گا مؤمنین کے پاس نور ہوگا ان سے مانگیں گے مؤمنین کہیں جاؤ واپس دنیا کی زندگی میں لے کے وہاں سے نور تو یہ جو نور ہے یہ مؤمنین کے لیے یہ نماز کے ذریعے سے ملے گا وہ صلاح تو نور اے سب نور حصول نور کے حصول کا ذریعہ ہے یہ ابوداود اور تبلی کی حدیث ہے. ابن ابنماج اور حاق ابن بس کو روایت کیا اور جامع جام میں حدیث موجود ہے لیکن یہ صرف قیامت کے دن نور ہے نہیں دنیا میں بھی نور ہے یہ قلب کے لیے نور ہے سکون اطمینان یقین اور بصیرت ہے ابن راجب رحیم اللہ فرماتے ہیں فہی المنینا فی دنیا نور انفی قلوبہ بسا ارحم تو شیخ و بہا و و کہتے نماز مکمنین کے لیے دنیا میں بھی نور ہے ان کے دلوں کے لیے ان کی بصیرت کی آنکھوں کے لیے دلوں کے لیے بھی نور ہے اور آنکھوں کے لیے بھی نور ہے دلوں کے لیے نور ہے جس کے ذریعے سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہو جاتا ہے ایمان کا نور دلوں میں نصیب ہوتا ہے اور ان کی بصیرت کو نور ملتا ہے یعنی دنیا میں انسان جب نمازی بن جائے تو اس انسان کو اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے بصیرت والا اللہ سے ڈرنے والا اصلاح والی دیکھیے ان تنہا شاہمن کر یقیناً نماز روکتی بے حیائی اور منقرات سے بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے کیسے روکتی ہے اس کو برائی سے رکنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے صحیح کو صحیح غلط کو غلط جاننے والا بنتا ہے برائیوں سے بچنے والا بنتا ہے اس کو بصیرت ملتی کیا کرنا کیا نہیں کرنا زندگی میں صحیح فیصلے ہو جاتے اس کی جب نماز اس کی زندگی میں ہوتی ہے تو کہتے دنیا میں بھی اس کے دل کو اس کی اس کی بصیرت کو نور نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے دوسرا وہ صدقہ برہان صدقہ برہان ہے نسی کے الفاظ ہیں وہ برہان زکات برہان ہے صدقہ عام ہے اس میں سے ایک خاص صدقہ جو فرض ہوتا ہے مالداروں پر سال میں ایک بار وہ زکات ہے تو صدقے کی ساری قسمیں آتی ہیں صدقہ کیا ہے برہان ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے نس اب ماجہ ماجا سب نے اس کو روایت کیا حدیث صحیح ہے برہان کے معنی کیا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے الذی یلی ہوا وجہ الشمس پچھلا نور آپ نے دیکھا نماز نور ہے سطح بھی نور ہے لیکن نور کی خاص قسم ہے کیا یہ برہان ہے برہان کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ برہان وہ شعاع ہے وہ ریز ہیں نور کی وہ نور کی شعا ہے جو سورج سے سورج کے سامنے سے محسوس ہوتی ہے کہتے ہیں وہ من ہو سمت القاط برہان اسی پر سے کہتے ہیں ایسی دلیل جو قطعی ہو اس کو برہان کہا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بالکل اس سے بات نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے جیسے اندھیرا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سورج نکل آئے تو سب کچھ کھل کے دکھائی دیتا ہے کچھ چھپا नहीं رہتا ہے پوشیدہ رہتا کنفیوژن باقی رہتا ہے اسی طرح سے ایسی دلیل جس کے بعد سب کچھ روشن ہو جائے ایا ہو جائے کچھ چھپا ہوا نہ رہے اس کو کیا کہتے ہیں برحان صدقہ کیسے برہان ہے صدقہ کس اعتبار سے برحان ہے صدقہ کس چیز کی دلیل ہے دو چیزیں علما نکلی ہیں صدقہ ایمان کی دلیل ہے ایک انسان کے ایمان کی دلیل ہے کیونکہ صدقے کا تعلق ایمان کی لذت اور ایمان سے ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فعلهن فقد ایمان تین چیزیں ہیں اگر کسی آدمی کے اندر ہوں جو ان کا اہتمام کرتا ہو وہ آدمی ایمان کی لذت چکھے گا ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی ہے کیا ہے وہ من آبد اللہ اللہ جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں وہی بتما نفسحو رافتن علیہ عام اور بھی چیزیں آپ نے بیان کی اور جو زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اپنے دل کی خوشی سے ناراضگی سے نہیں قی بتم بھی نفسحو رافی دتن علیہ ہر سال ادا کریں اور اس کی ادائیگی میں خود کوشش کریں رافیدہ اعانت کے لیے لفظ آتا ہے وہ خود بھاگ دوڑ کر کے زکوۃ ادا کرے ٹھہرے نہیں کہ کوئی آئے گا آیا ہی نہیں کوئی غریب میرے پاس نہیں خود کوشش کر کے زکوۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ چلو اللہ نے موقع دیا دینے کا اور اس کے ذریعے اللہ تعالی میرے مال کو پاک کرے گا اور میرے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں اس ملے گا تو اس کو کیا کہا یہ ایمان کی لذت آدمی محسوس کرے گا کب جب زکوات دے گا دل کی خوشی سے خود کوشش کر کے تو زکوٰۃ کو ایمان کی لذت کے ساتھ جوڑا گیا اس حدیث کو امام ابوداود نے روایت کیا ہے امام ان ہی کہتے ہیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے علماء کہا کہ ایک آدمی زکات اور صدقہ دیتا, دیتا ہے دنیا میں کھونا ہے یا دینا غریب کو دیتا ہے واپس بھی دینے والا نہیں ہوتا تو گیا وہ تجارت میں لگانے کی طرح نہیں ہے تو غریب کو دے رہا ہے زکات پیسہ گیا اس کا صدقہ گیا اس کا کھونے کے لیے کون تیار ہوگا اللہ کے لیے کھونے کے لیے کون تیار ہوگا جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کی صورت میں ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کی سخی ہونے پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کے دینے والا ہونے پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کے ثواب اور اجر پر یقین رکھتا ہے وہی آدمی دے گا ورنہ کون کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے آنے دو آدمی تو آنے دو پھٹتا ہے وہ کیوں دے گا وہ اس لیے دیتا ہے اس کو یقین ہے میں دوں گا کم نہیں ہوگا اللہ اور دے گا میں دوں گا اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں دے گا میں دوں گا اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت دے گا اللہ کے لیے دینا ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لیے علماء نے کہا صدقہ دلیل ہے کس چیز کی اس کے ایمان کی دلیل ہے جو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ برکت ڈالتا ہے وہ ثواب دیتا ہے دوسری بات اس میں علماء نے کہا کہ مال کے صحیح استعمال کی دلیل ہے جو قیامت میں اس کے لیے کام آئے گی کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا من کہاں, سے اور کہاں خرچ کیا تو یہ جو کہاں سے اور کہاں خرچ کیا کہاں خرچ کیا میں صدقات اس کے کام آئیں گے اللہ میں نے صحیح راستے میں خرچ کیا اس کے پاس کچھ نہ کچھ سہارا ہوگا جس سے وہ بچائے اپنے آپ کو ہلاک نہ ہو مین ایسب ہو فیمفا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا امام نوی کہتے ہیں منا ہو یعنی صدقہ دلیل ہے کیا معنی ہے کہتے ہیں، مانا کماین کماس قیامت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی ضرورت بن کے یہ دلیل بن جائے گی اس کے لیے جیسے آدمی کسی نہ کسی چیز کے لیے دلیل کی طرف پلٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن اس سے جب پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا تو اس کے لیے صدقہ دلیل بن جائیں گے بچاؤ بن جائیں گے اس کے فیور میں دلیل بنیں گے پروف بنیں گے اس کے صحیح ہونے کے لیے وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا صرف خود کھا کے ختم نہیں کیا حرام میں خرچ نہیں کیا بلکہ اللہ تو نے بتایا تھا اپنے مالوں میں سے خرچ پورا مال خرچنے کے لیے تو نہیں کہا نا اللہ نے وہ مم رزق نہ ہوں تبعید کے لیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں پورا مال نہیں ہے تو اگر کچھ بھی خرچ نہیں کیا اس نے تو کیا بتائے گا قیامت کے دن لیکن اگر کچھ خرچ کیا ہے اگر مالدار تھا زکاط خرچ کی اگر بہت مالدار نہیں تھا تھوڑا تو خرچ کیا تو اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ دیا قیامت کے دن بول پائے گا پہلے کچھ تو دیا میری اوقات کے حساب سے میں نے دیا بہت مالدار نہیں تھا میں لیکن دیا میں نے تیرے لیے دیا ہے. تو اس کے لیے دلیل بن جائے گا کہ مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا ہے تو صدقات اس کے لیے دلیل بنیں گے نمبر تین تیسری چیز وہ صبر صبر روشنی ہے اس اعتبار سے عبا صلما نے یہاں پر کہا ہے ابن رجب نے بھی کہا ہے کہ وہ فی اکثر نسخی صحیح مسلمن مسلم وہ صبر مسلم کے اکثر نسخوں میں ہے کہ صبر روشنی ہے لیکن کہتے ہیں وہ خیبا بیا وہیا لیکن بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ روزہ روشنی ہے اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ عام اور خاص کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے آپ تینوں چیزیں دیکھیں نماز زکوٰۃ اور روزہ کیونکہ روزہ صبر کی ایک قسم ہے صبر عام ہے اور اس میں سے ایک صبر کا طریقہ روزہ بھی ہے صبر کے معنی اپنے آپ کو رو کے رکھنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا جن میں روزہ بھی آتا ہے اور اس کی اور بھی دلیلیں ہیں کہ یہاں روزہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور عام صبر بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ روزے کا حاصل خود صبر ہے روزے سے مخصوص صبر ہے جو تقوا ہے رکنا اپنے آپ کو رو کے رکھنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسطعین بلاح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے صبر کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی مدد چاہو روزے اور نماز کے ذریعے سے تو یہاں پر صبر سے مراد سیام ہے تو قرآن بعض مقامات پر جہاں صبر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سوم ہوتا ہے تو یہ اس عیسائد سے معلوم ہوتا ہے ابن اب ہاتم نے اپنی تفصیل میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کو صوم کہا ہے آپ فرماتے ہیں صوم شہر صبری بن کل شاہرین سو مداحر امام احمد اور بحقین اس کو روایت کیا ہے اب فرماتے ہیں کہ صبر کے مہینے کے روزے کون سا ہے صبر کا مہینہ رمضان رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو صبر کے مہینے رمضان کے روزے تو شہر و صبر اس کو کہا جا رہا ہے اور ہر مہینے کے تین روزے ہر مہینے کے تین روزے یہ ایسا ہیں سو مدہر جیسے آدمی زندگی بھر یا سال بھر آدمی روزہ رکھے اور ہر سال کرے تو زندگی بھر ہو جائیں گے تو تین اور تیس یعنی تین روزے ہر مہینے کے اس اعتبار سے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے ہر مہینے میں تین تین کا دس گنا آپ کر دیے تیس تو ہر مہینے اگر تین روزے رکھتا ہے آدمی تو یہ کیا ہو ہے آدمی گویا کہ سال بھر روزے سے ہے اور پھر سال میں رمضان بھی آتا ہے تو وہ روزے بھی تو فرض اور نفل اگر یہ رکھتا رہے آدمی تو ایسا ہے جیسے آدمی سال بھر روزے سے رہتا ہے اور اگر ہر سال کرتا ہے تو گویا کہ زندگی بھر روزے سے رہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے وقت ختم ہو چکا ہے تو یہ روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو مزید مکمل کریں گے اگلے درس میں اور اگر وقت باقی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے تک مکمل کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا شیخ سے کہ آپ بتائیں جیسا بھی مناسب ہو ان میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے شاید اللہ خیر شیخ، شیخ وقت ختم ہو رہا ہے یہاں پہ آسان ہو رہی ہے شاید. جی تو ہم اسی پر اس کو روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ابو الحادد وسطم